ولا تموتون نائا الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما لدا لانا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا الله وقولوا قولا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 تیسرا مقصد العبادات اور اس مقصد کے نیچے کئی ایک کتب ان کتب میں سے تیرھویں کتاب کا تعلق جہاد سے اور پھر اس کتاب الجہاد میں کئی فصلیں ہیں ان میں سے پہلی فصل احکام الجہاد کے بارے میں اور اس میں پھر کئی ایک ابواب ہیں اور آج جو باب ہم پڑھنے لگے ہیں یہ باب نمبر سات ہے باب الجنت تحت غلال اسوف کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے اور حدیث جو ہے وہ آٹھ سو چوراسی ہے جو ابھی ابھی ہم پڑھیں گے یعنی کہ حدیث آٹھ سو چوراسی ایٹ ایٹ فور ان ابھی موسا انہ قال وہو ابی حضرت روایت ہے جناب ابو موسا اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کا نام عبداللہ بن قیس ہے یہ ان صحابہ کے میں سے ایک ہیں جو یمن سے آئے تھے جب ان کو معلوم ہوا کہ مکہ کی سرزمین پہ کوئی صاحب ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ لوگ یمن سے نکلے تاکہ آپ کی زیارت کر سکیں آپ سے ملاقات کر سکیں اور آپ کی حقیقت کو جان سکیں یہ لوگ جس کشتی پہ بیٹھے وہ کشتی ان کو حبشہ لے گئی اور یہ وہاں پہ حبشیوں کی سرزمین پہ پہنچ گئے کالوں کی سرزمین پہ پہنچ گئے اور وہاں ان کی ملاقات جناب جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی جناب علی کے بھائی سے وہی جعفر جن کو ہم کہتے ہیں جعفر الطیار تو انہوں نے انہیں دین اسلام کے بارے میں معلومات دیں اور نبی علیم کے بارے معلومات دیں تو یہ لوگ مسلمان ہو گئے ابو موسا اشری بھی ان کے ساتھی بھی پھر یہ جناب جعفر کے ساتھ ہی کئی سال وہاں حفشہ میں رہے اور پھر جب جناب جعفر وغیرہ یہ سب لوگ حفشہ سے مدینہ آئے تو ابو موسا عشری بھی مدینہ چلے آئے تو یہ ہیں ابو موسا اشریع تو بنیادی طور پہ کون ہیں یمنی ہے <تصفح> اَن موسا قال ابو موسی رضی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا وہ ابھی حضرت العدوی جب وہ دشمنوں کے سامنے تھے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے حالت جنگ میں تھے اور صف بندی ہو چکی تھی اس موقع پہ جناب ابو موسا شری نے کہا کہ قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علی سات وسلام نے فرمایا ان ابواب آبل تحت علیہ سیوف یقینا جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں اس سے کیا مراد ہے نمبر ایک تلواروں سے مراد کافروں کی تلواریں یعنی کہ اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو میدان میں آئے جہاد کرے اور کافروں کی تلواروں کے نیچے سے گزرے گا تو جنت ملے گی انہیں قتل کرے گا اور غازی بن کر واپس آئے گا یا ان, ان سے قتل ہو جائے گا تو ان کی تلواروں کے نیچے آئے گا تلوار ان کی چلے گی تو پھر ہی جنت جا سکے گا ان کے جہاد کے ذریعے اور شہادت کے ذریعے کیا ملتی ہے جنت ملتی ہے اور دوسرا اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اپنے مسلمانوں کی تلواریں یعنی کہ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کی کے ساتھ میدان میں آئیں ادھر بھی مسلمانوں کی تلواریں ہوں گی ادھر بھی اور ان میں آپ بھی کھڑے ہوں گے تلوار لے کر تو ان تلواروں کے سائے تلے ہی آپ کو جنت ملے گی ان مسلمانوں کے ساتھ مل کے جب کافروں سے لڑیں گے اور پھر آپ کو شہادت ملے گی تو پھر آپ کو جنت ملے گی تو بے شک جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں فقام رجر الرس الحی تو ایک آدمی کھڑا ہوا جس کی حالت بہت ہی خستہ تھی پرانے سے کپڑے بوسیدہ سے کپڑے فقال اس نے کہا یا اباموسا اے بوسا موسیٰ آن تمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقو هذا کیا تو نے نبی علیہ السلاۃ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا یہ حدیث جو تم بیان کر رہے ہو آپ نے بذات خوش سنی ہے قال نعم تو جناب موسا فرمانے کے بالکل یہ الفاظ میں نے خود نبی علیہ اللاۃ والسلام کی زبان سے سنے ہیں تو راوی کہتے ہیں راوی کون ہیں ابو موسا شری کے بیٹے ابو بکر ابو موسا شری کے بیٹے ابو بکر وہ کہتے ہیں فراجہ الاصحبی ہی تو وہ آدمی واپس گیا اپنے ساتھیوں کے پاس فقالٰ تو ان سے کہا علیکم السلام میں تمہیں سلام کہہ رہا ہوں کیا مطلب میں الوداعی سلام کہنے کے لیے آیا ہوں یعنی کہ حدیث سن لی اور نبی علیہ صلام کی حدیث نے اتنا اثر ڈالا کہ اب انہوں نے شہید ہونے کا پختہ عظم کر لیا ہے لیکن اس سے پہلے اپنے ساتھیوں سے الوداعی سلام کیا تو ان کے پاس آئے کہا علیکم السلام میں تمہیں سلام کہتا ہوں سم کا جف ہی پھر اس آدمی نے اپنی تلوار کی نیام توڑ ڈالی نیام کس کو کہتے ہیں جس میں تلوار محفوظ کر کے رکھی جاتی ہے آپ غلاف کہہ سکتے ہیں چاہے وہ چمڑے کا ہو چاہے کسی اور چیز کا ہو تو انہوں نے تلوار کی نیام توڑ ڈالی کس لیے یعنی کہ اب یہ تلوار اس میں واپس نہیں جائے گی اب میں لڑتا رہوں گا تاکہ شہید ہو جاؤں یہ مطلب تھا کہ پھر اس صحابی نے اپنی تلوار کی نیام توڑ ڈالی ف تو اس کو پھینک دیا کس کو نیام, نیام کو, کو. ٹوٹوئی نیام کو پھینک دیا سم شاہ اب سئی فی اد پھر اپنی تلوار لے کر دشمن کی طرف چل نکلے یعنی کہ ننگی تلوار لے کر پھر اپنی تلوار لے کر دشمن کی طرف چل نکلے فار باب ہی اس تلوار کے ساتھ ضربیں لگائیں اس تلوار کے ساتھ لڑے حتیٰ قطیلا یہاں تک کہ قتل ہو گئے شہید ہو گئے اس حدیث سے پتہ چلا کہ جہاد کی کتنی فضیلت ہے اور یہ کہ جنت میں جانے کے لیے ازمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے قربانیاں دینا پڑتی ہیں ازمائشیں آتی ہیں ان ازمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر اللہ کی جنت ملتی ہے اور سودا کوئی مہنگا مہنگا نہیں ہے جن کے شہادت کے ذریعے جنت مل جائے تو اور کیا چاہیے اور پھر دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پہ اور صلف صالحین پہ نبی علیہ السلام کی احادیث کس قدر اثر لالا کرتی تھی کہ جب اس آدمی نے سنا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلام کی یہ حدیث ہے تو اس آدمی نے اپنی اپنی تلوار کی نیام توڑ ڈالی اور پھر میدان میں اترا تا کہ شہید ہو گیا اس کے بعد باب نمبر آٹھ باب کیا ہے اشہادۃ الدین کہ شہادت گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے سوائے قرض کے یعنی کہ آپ نے جو گناہ کیے ہیں شہادت کے ذریعے وہ گناہ ختم ہو جائیں گے لیکن قرض کا معاملہ ختم نہیں ہوگا اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے تو قرض کا معاملہ اتنا سنگین ہے اتنا شدید ہے کہ اس معاملے میں شہید کو بھی معافی نہیں, نہیں ہے حدیث نمبر آٹھ سو پچاسی ایٹ ایٹ فائیو میم اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہیں امام مسلم ان عبداللہ اللہ بن عمر بن آص روایت عبد بن امر بن آص رضی اللہ عنہ سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی علی سات اسلام نے فرمایا القتلفی صبیر اللہ یوقف رق اللّشی الدئین کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہر چیز کو مٹا ڈالتا ہے ہر چیز سے مراد کیا ہر گناہ کو ہر جرم کو تو اللہ کی راہ میں قتل ہونا یعنی کہ شہید ہو جانا یوقف رق الشین ہر چیز کو مٹا ڈالتا ہے اللدئین سوائے کس کے قرض, قرض, قرض, قرض کے یہ کون کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہادت کی شان کس قدر بلند و بالا ہے اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرض کا معاملہ کتنا سنگین ہے لوگوں کے حقوق کا معاملہ کتنا سنگین ہے بلکہ علم نے لکھا ہے کہ نبی علیہ صلاح و نے تو یہاں پہ قرض کا تذکرہ کیا ہے لیکن اس سے یہ سمجھ جاتی ہے کہ بندوں کے حقوق جو ہیں وہ تب ہی معاف ہوں گے جب آپ بندوں سے ان حقوق کی معافی حاصل کر لیں گے یعنی علمائے کے نام کہتے ہیں قرض کا بول کر نبی علیہ صاحب وسلام نے وارننگ دی ہے کہ بندوں کے حقوق جو ہیں ان کا خیال کریں باقی جو اللہ کے حقوق ہیں جب آپ توحید کے اوپر ہوں اور اللہ آپ کو شہادت دے دے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے وہ جرائم جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے بندوں سے نہیں ہے وہ ختم ہو جائیں گے تو اس حدیث سے جہاں جہاد اور شہادت کی فضیلرحمیت معلوم ہو رہی ہے وہیں پہ اس حدیث سے قرض کی سنگینی کا احساس ہو رہا ہے اور قرض کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ نبی علیہ صاحت اسلام آپ نے ان صحابہ کلام کا نماز جنادہ ادا نہیں کرتے تھے جن پہ قرض ہوتا تھا اگر آپ کا کچھ ثابف فوت ہو جاتا اس کے ذمے قرض ہوتا اور وراثت کا اتنا مال نہ ہوتا جس سے قرض ادا ہو سکے اور قرض ادا کرنے کی کوئی ذمہ داری بھی نہ لیتا آپ کہتے سلو علی صاحبکم کہ اپنے ساتھی کی نماز جنادہ تم ادا کر لو اور خود آپ چلے جاتے نماز جنادہ میں حصہ لیے بغیر نبی علی السلات و السلام رحمت اللہ عالمین ہونے کے باوجود اپنے صحابہ اکرام کی نماز جناد میں شریک نہیں ہوتے تھے اگر وہ قرض دیے بغیر فوت ہو جاتے تھے ہاں اگر وہ مالے اگر وہ اتنا مال چھوڑ کے جاتے کہ جس سے قرض ادا ہو سکتا ہے تو پھر نماز جنادہ آپ ادا کر لیا کرتے تھے اور آخری زندگی میں جب مسلمانوں کے پاس مال وافر مقدار میں آیا تب آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ آئندہ کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے قرض ہو قرض ادا کر کے نہ گیا ہو تو میں وہ قرض ادا کروں گا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا بیت المال ہونا چاہیے اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ذمے قرض ہے اور وہ ان کے اس کا مال اتنا نہیں ہے کہ جس سے قرض ادا ہو سکے تو بیت المال کو وہ قرض ادا کرنے کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے باب نمبر نو باب من قتل دون ہی فہو شہید ان جو اپنے مال کے دفاع میں قتل ہو گیا تو وہ کیا ہے شہید, شہید, شہید ہے یعنی کہ ڈاکو آئے مال چھیننے لگے چور آئے مال اے ان کے چوری کرنے لگے اور گار کا مالک جاگ گیا یا غار کے مالک نے ان کا مقابلہ کرنا چاہا اور اس صورتحال حال میں ان کو پکڑتے پکڑتے خود پکڑا گیا ان کو قتل کرتے کرتے خود قتل ہو گیا تو وہ آدمی کیا ہوگا شہید ہوگا حدیث نمبر آٹھ سو چھیاسی ایٹ ایٹ سکس قاف اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں بخاری امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے اس حدیث کے بیان کرنے پہ لیے لفظ کیا لکھا گیا قاف ان کہ اتفاق ہے کن کا اتفاق ہے امام بخاری اور امام مسلم ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ, اللہ تعالی سے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی علی السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ من قطیل عدون مال اپنے مال کے دفاع میں قتل ہو جائے تو کیا ہے شہید, شہید ہے اور ترون شریف میں حدیث آتی ہے اس حدیث میں آپ علیہ سطحۃ السلام کا یہ فرمان آیا ہے اور حدیث صحیح ہے شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ جو مال کا دفاع کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ بھی شہید اور جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ بھی, وہ بھی شہید اور جو اپنے اہل ویال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ بھی شہید اور یہ حدیث صحیح ہے تو اس سے پتہ چلا کہ دین اسلام میں شہادت کے لیے کئی راستے رکھے گئے ہیں لیکن یہ بات معلوم رہے کہ اس انداز کے جو شہید ہوتے ہیں یہ آخر کے لحاظ سے شہید ہیں دنیا کے لحاظ سے شہید نہیں ہیں ان کے آخرت میں ان کو شہدا والا جو ثواب ملے گا لیکن دنیا میں ان سے جو معاملہ کیا جائے گا جو رویہ اختیار کیا جائے گا وہ شہدا والا نہیں ہوگا مثال کے طور پہ ان کی نمازین ادا دا کی جائے گی ان کو غسل دیا جائے گا ان کو کفن دیا جائے گا ان تمام امور میں یہ عام مسلمانوں کی طرح ہوں گے تو اسلام دین رحمت ہے یعنی کہ آپ اپنی بیوی کا دفاع کرتے ہوئے اس کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں تو آپ قتل ہو جاتے ہیں تو آپ کو شہید کرا دیا گیا ہے یعنی کہ آپ کی وائف کی عزت کچھ لوگ لوٹنا چاہ رہے تھے اور آپ نے وائف کا دفاع کیا رکاوٹ بن گئے انہوں نے آپ پہ گولی چلا دی آپ کو مار دیا تو آپ کے یہاں شہید ہیں ایسے دین کے دفاع میں کسی مسجد کا دفاع کرتے ہوئے قرآن کریم کا دفاع کرتے ہوئے نبی علی ساط اسلام کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے اگر وہ قتل ہو جاتا ہے تو وہ بھی کیا ہے شہید ہے. ہے اس کے بعد باب نمبر دس باب کیا ہے من اللہ ال جس نے اس لیے لڑائی کی تاکہ اللہ کا کلمہ اللہ کا کلمہ ہی بلند و بالا رہے تاکہ اللہ کا کلمہ ہی بلند رہے یعنی کہ اس کی کیا فضیلت ہے اس کا کیا اس کی کیا شان ہے جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ کا کلام اللہ کا دین اللہ کی آواز جو ہے وہ بلند رہے حدیث نمبر آٹھ سو ستاسی ایٹ ایٹ سیون اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا ممبخاری ممبخاری امام بخاری کا ممبخاری امام مسلم کا ہن ابی موس اشاری کی رضی اللہ عنہ قال رویت جناب ابو موس اشری سے وہ کہتے ہیں قال عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرابی نے کہا ایک بدو نے کہا ایک صحرا نشین نے کہا کس سے نبی علیہ السلۃ وسلم سے للمغلم ایک آدمی کتال کرتا ہے مال غنیمت کے لیے کیوں لڑتا ہے تاکہ کیا ملے گا مال, مال ملے گا وہ رجلوقات کر اور ایک آدمی کتال کرتا ہے جنگ کرتا ہے تاکہ اس کا تذکرہ ہو تاکہ اس کی شہرت کا ڈنکا بچ جائے تاکہ اس کا نام روشن ہو جائے وہ یقاتل یورا مکان ہو اور ایک آدمی اس لیے لڑتا ہے تاکہ اس کا مقام و مرتبہ دیکھا جا سکے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی جو ہے کتنا بہادر ہے کتنا دلیر ہے اور کتنیاں کس قدر دلجمی کے ساتھ یہ لڑا ہے تو یہ اس کا مقصد ہے من منفی سبیلّہ وہ رابی کہتا ہے اب اللہ کی راہ میں کون ہے یعنی کہ جو مالی غریمت کے لیے لڑا اور قتل ہو گیا کیا ہم کہیں گے وہ اللہ کی راہ میں جو اس لیے لڑا تاکہ اس کو شہرت مل جائے اس کا نام ہو جائے تو کیا وہ فی صبیر اللہ ہے یہ سوال ہو رہے ہیں فقال تو آپ علی اسلام نے فرمایا منقطع اللہ فبیر اللہ جس نے کتال کیا جس نے لڑائی لڑی کس لیے تاکہ اللہ کا کلمہ ہی بلند ہو تو وہ ہے اللہ کی راہ میں یعنی کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا وہ نہیں ہے مال غنیمت کی خاطر جنگ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والا وہ نہیں ہے جو اس لیے لڑ رہا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا دلیر تھا بہت ان کے فائٹر قسم کا آدمی تھا اور ایسے ہی ان کے اس کی بہادری کا ڈنکا بات جائے جو ان مقاصد کے لیے لڑتا ہے تو اس کو نہیں کہیں گے کہ یہ لڑ رہا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اب سوال کرنے والے نے تین چار لوگوں کے نام لیے ایک وہ جو مالک عنیمت کے لیے لڑتا ہے ایک وہ جو شہر کے لیے لڑتا ہے ایک وہ جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ اس کا مقام و مرتبہ لوگوں کو معلوم ہو جائے بہادری میں لڑائی میں کتال میں تو کہا ان میں سے اللہ قلعہ میں لڑنے والا کون ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے آپ نے اس کے بجائے اس بات میں جواب دیا کہ جو بھی اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ ہی بلند و بالا رہے وہ ہے اللہ کی راہ میں تو اس سے پتہ چلا کہ جہاد میں بھی اخلاص کی بہت زیادہ اہمیت ہے اگر کوئی آدمی مالی غنیمت کے لیے لڑتا ہے شہرت کے لیے لڑتا ہے اور اس لیے لڑتا ہے تاکہ اس کی شان لوگ دیکھنے لیں لڑائی میں تو پھر وہ اللہ کی راہ میں اس کا ہونا مشکل ہے اللہ کی میں وہی ہے جس کے لڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے مسلمان غالب آ جائیں اسلام غالب آ جائے اللہ تعالی راضی ہو جائے جنت مل جائے یہ جو مقاصد ہوتی ہیں حدیث نمبر آٹھ سو اٹھاسی ایٹ ایٹ ایٹ میم اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے امام سلم. امام مسلم انجن عبد اللہ البجلی روایت اجناب جندب بن عبداللہ البجلی سے یہ کوفی ہیں اور پھر یہ بصری بھی ہیں ان یعنی کوفہ بھی رہے ہیں بصرا بھی میں رہے ہیں اور پھر یہ مصری بھی ہیں ان کے مصر میں بھی رہے ہیں کون جندب بن عبداللہ البجلی قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا نبی علیہ السلاۃ والسلام نے من قطل امّی یتاً یدعبیتاً سرو اسبیتن فقیت لتن جھا من قطلا جس کو قتل کر دیا جائے کسی اندے جھنڈے کے نیچے کس جھنڈے کے نیچے جھنڈے کے کی نیچے کیسے جی حدیث میں وزات آ رہی ہے ان کے کسی اندہ کو تعصب ہے اپنی زبان کا اندھا تعصب کا اپنی زبان کا دفاع کرنا ہے جی مثال کے طور پہ لڑائی اور کی جی ایک طرف اردو والے ہیں اور ایک طرف دوسرے مسلمان ہیں جن کی کوئی اور زبان ہے پنجابی پشتو بہاری کوئی بھی زبان ہو سکتی ہے اب یہ زبان کی جو لڑائی ہے مسلمانوں کے مابین تو اس میں اگر کوئی کسی جھنڈے کے نیچے لڑتا ہوا قتل ہو جاتا ہے تو کیا وہ اس کی موت جارلیت کی موت ہے یہ حدیث میں کہا گیا ہے منقطل تارا یتین امی یتین جو قتل ہو جائے کسی اندے جھنڈے کے نیچے ید رو اسبی اس حال میں کہ وہ پکار رہا ہو اسبی یتن کسی تعصب کو کیا مطلب ید رعو اسبی یتن کیا مطلب ہے ان یعنی کے غیروں کو دعوت دے رہا ہو کس چیز کی قبیلے کی مدد کرنی چاہیے برادری کی مدد کرنی چاہیے اپنی فیملی کی مدد کرنی چاہیے یعنی کہ دوسرے مسلمانوں کے خلاف اوین سر واصبی یا وہ کسی بھی تعصب کی کیا کر رہا ہو مدد کر رہا ہو فقیت لتن جاہلی تو یہ موت جاہلیت کی موت ہوگی یہ موت جاہلیت کی موت ہوگی ان یعنی کہ کفر کی موت ہوگی یعنی کہ اسلام والی موت نہیں ہوگی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیز آج مسلمانوں میں عام ہے یعنی کہ اپنی زبان اور اپنی قوم کا اور اپنی نسل کا اس حد تک دفاع کرنا کہ آپ دوسری جانب مسلمانوں پہ تنقید کر رہے ہوں ان کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہوں تو اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے تو کیا کہا گیا من قتل ترا یتین امی یتین جو لڑے کسی اندھے جھنڈے کے نیچے جن کا لڑنے کا کوئی ایسا مقصد نہ ہو جس مقصد کا دین اعتبار کرتا ہو ید عصبی اس حال میں کہ وہ تعصب کو پکار رہا ہو قبیلے کو پکار رہا ہو یا اپنے غیر کو پکار رہا ہو قبیلے کی مدد کے لیے برادری کی مدد کے لیے اور ینسر و یا وہ خود نصرت کرتا ہو کس بنیاد پہ سب کی بنیاد پہ سب والوں کی وہ مدد کرتا ہو فقیت رتن جاہلیتن تو اس کی یہ موت جاہلیت کی موت ہوگی تو پتہ چلا جو اپنی زبان کے دفاع میں لڑتا ہے اور لڑتا کن سے ہے مسلمانوں سے تو ایسا آدمی جو ہے وہ اللہ کے اللہ کے کلام اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نہیں لڑ رہا بلکہ اس کا کوئی اور مقصد ہے باب نمبر گیارہ باب بیان شہدا یہ باب ہے شہداء کے بیان کے بارے میں کہ شہداء کون کون ہیں کن کن کو شہداء میں سے شمار کیا جائے گا حدیث نمبر 889 ایٹ خاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ابی حری رت اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ اشہدا حمسن جناب ابو حرا رضی اللہ عنہ سے سرویت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء پانچ طرح کی ہیں جن کے شہید صرف وہ نہیں ہے جو دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے مار کے میں شہید ہو جائے فرمایا شہداء اور بھی ہیں تو یہاں پہ پانچ شہداء بتائے آپ نے المطعون تعاون میں مرنے والا تعاون میں فوت ہونے والا تعاون ایک وبا ہے ایک بیماری ہے اور یہ جب آتی ہے تو لوگ کثرت سے مرتے ہیں اور یہی وہ بیماری ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نبی علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں تعاون داخل نہیں ہو سکے گا نہ دجال اور نہ تعاون جی ہاں یہ گارنٹی ہے کہ مدینہ میں تعاون کی بیماری داخل نہیں ہو سکے گی لیکن کرونا وائرس جو ہے یہ تعاون نہیں ہے یہ تعاون نہیں ہے تعاون کا لفظ اصل میں دو معنوں میں استعمال کر لیا جاتا ہے ایک یہ کہ تعاون ایک خاص بیماری کے نام ہے ایک یہ کہ ہر وہ بیماری جو وبا بن جائے پھیل جائے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے وہ کیا ہے تعاون ہے تو کرونا وائرس جو ہے وہ تعاون نہیں ہے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ وہ تعاون ہے جس کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے نہیں شہداخم ستون شہدا پانچ ہیں نمبر ایک لمت میں مرنے والا ول اور پیٹ کی بیماری میں فوت ہونے والا کس بیماری میں پیٹ کی بیماری کون سی ہوتی ہے مثال کے طور پہ اسحال کسی کو اسحال لگ گئے پیچس لگ گئے پخانا رکتا نہیں ہے پخانہ بہتر چلا جا رہا ہے اب زہر ہے جس آدمی کو ایک دن میں چار پانچ جو پخانا آئے گا وہ تو کمزور ہو جائے گا مرنے والا ہو جائے گا تو اگر یہ مسلسل رہے گی یہ بیماری تو ایسا آدمی مر جائے گا تو یہ مبتون پیٹ کی بیماری ہو تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے تو پیڑ کی کوئی بھی بیماری ہو پیڑ کی کوئی بھی بیماری ہو ویسے کچھ تو علماء اکرام نے کہا کہ اس سے مراد اسحال ہی ہے اور کچھ نے اس کے علاوہ پیٹ کی بیماریوں کے نام لیے ہیں لیکن اللہ کے نے کے لفظ بولا المبتون بطن سے ہے تو اس ہم کیا مانا کریں گے پیڑ کی بیماری میں پیڑ کی بیماری کوئی بھی ہو بلکہ اس میں کرونا وائرس میں مرنے والا بھی آ جاتا ہے کرونا وائرس میں جو مرے اس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ شہید ہے یا نہیں تو اب کرونا وائرس کی الگ سے تو کوئی حدیث نہیں ہے کیا کہ ہم کہیں جی کرونا وائرس میں مرنے والا شہید ہے جب ہم وہ عادیث دیکھتے ہیں جن میں تذکرہ آیا ہے ایسے لوگوں کی شہادت کا تو پھر لگتا ہے کہ کرونا وائرس میں مرنے والا شہید ہوگا جب کہ اس وائرس کی وجہ سے اس کا جگر جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جائے اس کا جگر کیا کیا کرے کرنا اس کا جگر جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جائے جب یہ صورتحال حال ہو جائے گی تو پھر وہ بھی شہید ہوگا کیونکہ جگر کا تلقے سے ہے پیٹ سے ہے ایسی کرونا وائرس کے مریض کے اگر گردے فیل ہو جاتے ہیں اور فوت ہو جاتا ہے تو وہ بھی پھر کیا ہوگا پیٹ کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوگا تو آپ نے کہا شعدہ پانچ نمبر متون تعاون میں مرنے والا اور تعاون سے مراد کیا یہاں پہ خاص بیماری کا نام ہے ول مبتون اور پیٹ کی بیماری میں فوت ہونے والا والغریکو اور کیا ہونے والا ڈوب کر مرنے والا غرق ہو جانے والا پانی میں وصاحب الحدمی اور کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے والا کس کے نیچے کسی بھی چیز کے نیچے <تصفح> وہ شہید سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا ان کے مارکے میں کافروں سے لڑتے ہوئے فوت ہونے والا جو ہے وہ بھی شہید ہے اب یہاں پہ آپ نے پانچ شہید بتا دی ہیں تون میں مرنے والا پیڑ کی بماری میں مرنے والا غل کو ہو کر مرنے والا اور کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے والا اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا اب ان میں سے جو پہلے چار ہیں یہ وہ شہداء ہیں جو آخرت کے لحاظ سے شہید ہیں لیکن دنیا دنیاوی احکام کے لحاظ سے ہم ان سے جو معاملہ کریں گے وہ شہید والا نہیں کریں گے ہم ایسی معاملہ کریں گے جیسے وہ عام مسلمان ہیں عام مومن ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حادر و ثواب کے لحاظ سے وہ کیا ہیں شہید ہیں اور جہاں تک تعلق ہے آخری شہید کا کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے قتل ہو جائے اور شہید ہو تو یہ وہ شہید ہے جو دنیا کے لحاظ سے بھی شہید ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی شہید ہے تو اس سے بھی میں نازاؤ اللہ کی رحمت کا اللہ نے امت کو کیسے کیسے شہادت پانے کے موقع یعنی کہ دیے ہوئے ہیں اس حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے جو آگ لگ کر فوت ہو جائے تو جسے آگ لگے فوت ہو جائے وہ بھی کیا ہے شہید ہے جیسا کہ دیگر احادیث سے پتا چلتا ہے اس کے بعد باب نمبر بارہ باب کیا جی باب منقات الیا ان باب ہے اس شخص کے بارے میں جو کتال کرے جنگ کرے لڑے کس کے لیے دکھلانے کے لیے دکھاوے کے لیے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا بڑا بہادر ہوں لوگ دیکھیں کہ میں کتنی خوبصورتی سے لڑتا ہوں اور کس قدر دلجمی سے لڑتا ہوں میدان نہیں چھوڑتا ہوں یہ مقاصد ہیں حدیث نمبر آٹھ سو نوے ایٹ نائن زیرو میم حدیث کو روایت کرنے والی امام کون ہے امام مسلم ہو گئی رتقال رویت جناب ابو ہریرا رضی اللہ تعالی سے جناب ابو ہریرا کے نام کیا ہے اس بارے میں کافی اختلاف ہے مشہور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن بن سخر ادوسی تو ابو ریرا کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آ فرما رہے تھے ان انَََسیقیامت فیب ہی فارف و نیامہ فارف بے شک لوگوں میں سے سب سے پہلے جس کے خلاف قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا لوگوں میں سے سب سے پہلے جس کے خلاف قیامت کے دن فیصلہ, فیصلہ کیا, کیا, کیا جائے گا راج یہ ایک آدمی ہوگا اس و شہدہ جو کیا ہوا شہید ہوا فعوتیا بھی تو اسے اللہ تعالیٰ کے پاس لایا گیا فارفہ نعمہ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کروائی یعنی کہ اللہ نے کہا میں نے تو یہ بھی نعمت دی تھی یہ بھی دی تھی یہ بھی دی تھی فعرف تو اس وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا وہ نیم تو کیا کرے گا؟ پہچان, گا پہچان لے گا ان کے قرار کرے گا کہ واقعی یہ تیرے بہت بڑے احسان تھے یہ تیرے بہت بڑا انعام تھا یہ مطلب ہے. قال تو اللہ تعالی کہیں گے فما عملت تفیح کہ تو نے ان نعمتوں کے سلسلے میں کیا عمل کیا ہے کیا مطلب ہے اس کا جی تجھے یہ نعمتیں دی گئی تھیں تو ان نعمتوں کے استعمال کیسے کیا ان نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر کس قدر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فما املطفی ہاں تو نے ان نعمتوں کے معاملے میں کیا کیا قال وہ کہے گا قات فی کا میں نے تیری راہ میں قتال کیا تیری راہ میں میں لڑاس تو یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا تیری راہ میں لڑتے لڑتے میں کیا ہو گیا شہید ہو گیا کالا اللہ تعالیٰ کہیں گے کر تو نے جھوڑ کہا ہے ولا قاتل تلی لیکن تو نے قتال اس لیے کیا لڑائیاں اس لیے لڑیں تاکہ کہا جائے کہ جری ان یہ آدمی کیا ہے بڑا جری ہے بڑا بہادر ہے بڑا کیا ہے بہادر ہے میدان چھوڑنے والا نہیں ہے فقط کی تو تحقیق یہ کہا گیا کہاں دنیا میں تم اس لیے لڑتے رہے تاکہ کہا جائے کہ بہت بہادر ہے بڑے بڑی جرت والا ہے بڑی جسارت والا ہے تو یہ جو تم چاہتے تھے لڑائی سے وہ تو تمہیں مل گیا دنیا میں اب یعنی کہ میری طرف سے تم فارغ ہو مطلب کیا ہوگا میری طرف سے تم کیا ہو فارغ ہو بلکہ اس جرم کی تمہیں سزا ملے گی کہ تم اللہ کی بجائے لوگوں کی خاطر لڑتے رہے تو فقط قیلہ تو تحقیق یہ کہا گیا ہے سم عمر ابھی پھر اس کے بارے میں کیا ہوگا حکم دیا جائے گا سم عمیر ابھی اس کے بال میں حکم دیا جائے گا بالا وجہ ہی تو اسے اس کے چہرے کے بال کیا کیا جائے گا گسیٹا جائے گا اسے اس کے چہرے کے بال گسیٹا جائے گا حلقنار یہاں تک کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو یہ ہے جی سب سے پہلے وہ آدمی جس کے خلاف روزے قیامت کیا ہوگا فیصلہ ہوگا اس حدیث میں ایسے تین لوگوں کا تذکرہ آیا ہے اس حدیث میں ایسے کتنے لوگوں کا تذکرہ آیا ہے تین لوگوں, تین لوگوں, تین لوگوں کا, کا تذکرہ آیا ہے تو پہلا آدمی کیوں محروم ہوا کیونکہ اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اللہ کی نعمتوں کے مطابق اللہ کی عبادت نہیں کی اللہ کو اللہ اللہ سے رابطے استوار نہیں کیے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ورد الطالم العلم دوسرے نمبر پہ وہ آدمی جس نے علم سیکھا وہ علامہ اور لوگوں کو بھی سکھایا خود بھی علم لیا لوگوں کو بھی تعلیم دی وقار القرآن اور قرآن کی تلاوت بھی کی قرآن کی تلاوت بھی سیکھ لی ان کے فعوت بھی ہی تو اسے بھی لایا جائے گا فعال رفہ نیام تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کروائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے کہ میں تجھے یہ بھی نعمت دی تھی یہ بھی دی تھی تجھے مکان دیا تھا تیرے اوپر والدین کا سارا قیم و دیم رکھا تجھے بچے دیے تجھے اچھی جاب دی تو یعنی کہ بہت کچھ تو یہ دیا اب دیکھیے فوتی ابی کہ اسے لایا جائے گا اس آدمی کو یہ کون ہے اب کی بار علم والا علم یعنی دا. کہ عالم دین فارف اہ نیام احو. تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی کیا کیا کرائیں گے پہچان اقرار کروائیں گے ان, ان کا فارف فا. وہ انہیں پہچان لے گا انکار نہیں کرے گا بلکہ اقرار کرے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے فما امل تفیحہ تو نے ان نعمتوں کے معاملے میں کیا کیا تجھے ہم نے یہ نعمتیں دی علم دیا قرآن دیا تلاوت دی اور یہ سب کچھ دیا تو نے عمل کیا کیا, کیا ان کے معاملے میں ان کے ان پہ اللہ کا شکر کس قدر کہ اللہ کی عبادت کیا کی اور اس علم کو لوگوں میں تقسیم کیا کہ کی نہیں کیا یہ مطلب ہے قالا وہ کہے گا چاللم تو میں نے علم سیکھا وہ اور میں نے یہ علم لوگوں کو سکھایا, سکھایا وہ قلع تو فیق القرآن اور میں نے تیری راہ میں قرآن کی تلاوت کی تلاوت سیکھی اور تلاوت کرتا رہا بہت کرتا رہا ان کے قال کذبتا کالا کذابطہ کون کہے گا اللہ تعالیٰ, اللہ تعالی. اللہ تعالی کہیں کذبتا تو نے غلط کہا ہے تو نے جڑ کہا ہے تو سچ نہیں کہہ رہا ولاکن کا تالم تل اس نے کیا کہا تھا کہ میں نے علم سیکھا سکھایا اور قرآن کی تراوت کرتا رہا یعنی کہ تجھے راضی کرنے کے لیے مطلب یہ تھا اس کا تو جواب کیا ہے تو نے جوڑ کہا ہے ولاکن کا تالم تل علم لی عالم تو نے علم اس لیے لیا تھا تو نے علم اس لیے سیکھا تھا تاکہ کہا جائے کہ یہ کیا ہے عالم عالم ہے وقلاعۃ قرآن اور تو نے قرآن اس لیے سیکھا قرآن کی تلاوت اس لیے کرتا رہا لی کہ کہا جے ہو وق ان یہ کیا ہے قاری یہ قاری ہے قرآن کا بہترین قاری ہے بڑی خوبصورت راوت کرتا ہے فقط قیلا تو تحقیق یہ کہا گیا کہاں دنیا میں یعنی کہ جو تم چاہتے تھے وہ دنیا میں تمہیں انعام مل گیا جس انعام کی تمہیں ضرورت تھی وہ تمہیں دنیا میں مل گیا بھی ہی پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا حکم دینے والا کون ہوگا اللہ تعالیٰ فصو ہی بالا ہی اسے اس کے چہرے کے بل گسیٹا جائے, گسیٹا جائے گا ہتہ القی فنار یہاں تک کہ اسے کس میں ڈالا جائے گا جہنم, جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ اکبر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملہ کتنا سنگین ہے ان دونوں کے جرائم کیا ہے ان دو آدمیوں کیوں جہنم میں پھینکا گیا ہے پہلا شہید تھا جہنم میں پھینک دیا گیا دوسرا عالم دین تھا قرآن کا کاری تھا خود بھی تلاوت کرتا رہا لوگوں کو بھی سکھائی پھر بھی جہنم میں کیوں دکھلاوا دکھلاوا اللہ صرف اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی تیسرے نمبر پہ ورژ الوس اللہ علیہ تیسرے نمبر پہ وہ آدمی ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو وسیع مال دیا اللہ نے اس کے مال میں کیا کی وسعت دی وصیہ اللہ نے اس کے لیے وسط کی اس کو وسیع مال دیا وہ آتا من اسنا فی الکل اور اسے مال کی تمام اقسام بھی دی اس کے مال میں وسط ان کے کو مال وسیع دیا اور دوسرا یہ کہ طرح طرح کا مال دیا کوئی ایک مال نہیں طرح طرح کا مال دیا تو یہ ایک تیسرا وہ آدمی ہے بص اللہ علیہ جس جس کو اللہ نے وسعت دی وہ اور اسے دیا بن اصناف مالک الہ ہر قسم کا مال فوتی اب اسے لایا جائے گا فعال رف ہو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کروائیں گے اقرار کروائیں گے فعرفہ وہ نعمتوں کو پہچان لے گا اقرار کرے گا انکار نہیں کرے گا قال اللہ تعالیٰ کہیں گے فمافیح تو نے ان نعمتوں کے معاملے میں کیا کیا ان کے استعمال کہاں بھی کیا یہ مال کدھر کی تقسیم کیا قال وہ آدمی کہے گا ماترک تم انتحب تو حب الا اللہ فیہا لکھ میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس کے بارے میں تو پسند کرتا ہو کہ اس میں مال خرچ کیا جائے مگر میں نے اس میں مال خرچ کر دیا لکہ تجھے راضی کرنے کے لیے تیری خاطر قال اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کیا کہا ہے جھوٹ کہا ہے ولا کن کفالتا تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا کون سا کام مال خرچ کرنے کا ولا کن کفالتا لیکن نے کام اس لیے کیا لیقالتہ کہ کہا جائے ہوا جوادن کہ یہ آدمی کیا ہے بہت سخی ہے بہت دینے والا ہے فقط قیلا تو تحقیق یہ بات کہی گئی یعنی کہ تیرے بارے میں یہ بات دنیا میں کہی گئی سم عمیر اب پھر اس کے بارے میں حکم آئے گا فصوحی والا وجہ ہی تو اسے اس کے چہرے کے بال گسیٹا جائے گا سم القیہ فنار پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا اس عدی سے پتہ چلا کہ نیک اعمال کرتے ہوئے اخلاص نہای ضروری ہے جب بھی نماز پڑھیں صرف ایک اللہ کو رادی کرنے کے لیے رودے رکھیں صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے تلاوت کریں صرف ایک اللہ کو رادی کرنے کے لیے اور جہاد کا کام کریں تو یہ بھی ایک اللہ کو رادی کرنے کے لیے مال خرچ کریں تو یہ بھی اللہ کو رادی کرنے کے لیے اس کے بعد باب نمبر تیرہ یہ کیا باب ہے باب تحریم قتل کا اذا اسلم کافر کو قتل کرنے کی حرمت جب کہ مسلمان ہو جائے ان کے کافر کو قتل کرنا کیا حرام ہے کب مسلمان جب وہ مسلمان ہو جائے کلمہ پڑھ لے حدیث نمبر آٹھ سو اکیانوے ایٹ نائن ون اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا امام مسلم کا ان اسامہ بن زید بن ہارثت رضی اللہ عنہما رویت ہے اسامہ بن زید بن ہارثہ رضی اللہ عنہما سے قال وہ کہتے ہیں بات نہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھیجا اللہ کے رسول علیہ السلاۃ وسلم نے ار الحر قاتم بن جو کی شاخ کی جانب یعنی کہ آپ نے میں بھیجا ہورا قبیلے کی طرف اور یہ قبیلہ کی طرف سے آیا من جوہینا. یہ قبیلہ حصہ ہے جو ہے نا قبیلے کا سمجھے نا؟ یعنی کہ ایک قبیلے کے نیچے پھر کئی قبیلے ہوتے ہیں نا تو آج اس میں زیادہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول نے بھیجا قبیلہ ہورا کی طرف جو کہ کن میں سے ہے جوہینا میں سے ہے دلستان اور یہ کب کی بات ہے تقریباً سات یا آٹھ ہجری کی ہے علماء کرام کیا لکھتے ہیں مورخین کیا لکھتے ہیں واقعہ کب کا ہے سات یا آٹھ ہجری کا قال uh... وہ کہتے ہیں کون اسامہ بن زید کہتے ہیں فصبہ نلقوم فضم کہ ہم نے قوم پہ صبح صبح حملہ کر دیا فصبہ فصب بہ ن ہم نے قوم پہ صبح صبح صبح حملہ کر دیا دی. فاضح ہم نے ان کو کیا کر دی شکست دے دی صبح صبح حملہ کیوں کیا صبح صبح حملہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ مسلمانوں کے علاوہ باقی لوگ تو صبح صبح آرام سے سوئے ہوتے ہیں مسلمان تو اٹھتے ہیں فطر کی نماز کے لیے لیکن ان لوگوں تو نہیں اٹھنا ہوتا تو صبح صبح حملہ کیا جا جاتا تھا تاکہ وہ غفلت میں پکڑ لیے جائیں ان کو تیاری کا موقع نہ ملے اور آگے عادیث آئیں گی جن سے پتا چلے گا کہ نبی علیہ السلاط اسلام ایسا کیوں کرتے تھے اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا کہ آپ فجر کے ٹائم دیکھتے کہ اذان کی واد آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ان لوگوں کی طرف سے جن پہ ہم نے حملہ کرنا ہے اگر فجر کی اذان کی واد آتی تو آپ کہتے ہیں تو مسلمان ہم حملہ نہیں کریں گے آواز نہ آتی تو پھر آپ پھر آپ حملہ کیا کرتے تھے تو اسامہ بن زید کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول نے بھیجا عل کی طرف من جوہینہ جو کہ جوہینہ قبیلے میں سے ہیں قال اسامہ بن زید کہتے ہیں فصب بہ ہم نے صبح صبح ان لوگوں پہ حملہ کر دیا فضم تو ہم نے ان کو کیا دیش کس دی۔ قالیٰ کہتے ہیں کون اسامہ بن زید و انا ان رضن انصار رضمن ہم میں اور انصاریوں میں سے ایک آدمی ان میں سے ایک آدمی تک پہنچ گئے ہم اس سے جا ملے ہم نے اس کو جا پا لیا لک تو آنا میں اور انصاریوں میں سے ایک آدمی رد العمبن ہم ان یعنی کہ حرکا قبیلے میں سے ایک آدمی کو ہم نے کیا کیا پا لیا ہم اس تک پہنچ گئے قال اسامہ اسامہ کہتے ہیں فلم غشی ہو جب ہم نے اس کو ڈھانپ لیا یعنی کہ جب ہم اس آدمی تک پہنچ گئے اور اس کو ہم نے کیا کیا یعنی کہ ہم نے ڈھانپ لیا یعنی کہ ایسی حالت میں کر لیا کہ اب وہ ہماری پہنچ میں تھا ہم اسے قتل کر سکتے تھے یہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈھانپ لیا یعنی کہ ہماری پہنچ میں آ گیا یعنی کہ اب اس کے لیے ہماری پہنچ سے نکلنا ممکن نہیں تھا فلم غشینہ اور جب ہم نے اس کو ڈھانپ لیا کالا تو اس آدمی نے کیا کہا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق حق نہیں یعنی کو اس نے کلمہ پڑھ ڈالا پہلے ہم سے لڑتا رہا ہے جب ہم لڑنے کے لیے اس تک پہنچے ہیں اس کو اوپر کنٹرول کیا تو اس نے کیا پڑھ لیا کلمہ, کلمہ پڑھ لیا قال اسامہ بن زید کہتے ہیں فقفان النصاری تو انصاری صحابی اس سے ہٹ گئے اس سے رک گئے انصاری صحابی نے اس کو کچھ نہیں کہا کیونکہ کلمہ پڑھ دیا فتحت میں نے اس کو اپنا نیزا مارا یہاں تک کہ میں نے اس کو قتل کر دیا انصاری سے آبھی پیچھے ہو گیا کلما سن کے اسام زید نے اپنا حملہ جاری رکھا یہاں تک کہ اس کو کیا کر دیا قتل, قتل, قتل, قتل, دیا. قتل کر دیا اسام زید کہتے ہیں فلم قدیم جب ہم آئے کہاں آئے اللہ کے نبی, نبی اسلم کے پاس آئے بالا گزا علی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات پہنچی کس تک نبی علیہ علی والسلام تک قال تو اسامہ کہتے ہیں فقال علی تو نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا یا اسامہ اے اسامہ ا بعدما قال لا باد الا اللہ کیا تو اس آدمی کو لا الہ اللہ کہنے کے بعد قتل کیا ہے خال اسامہ کہتے ہیں کل تو میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول ان کان کا سوائے اس کے نہیں وہ تو پناہ لینے والا تھا جن کے قتل سے قتل سے بچنے والا تھا قتل سے بچنے کے لیے اس نے لاج اللہ, اللہ کہہ دیا ہے ورنہ وہ کوئی مسلمان تو نہیں تھا یہ کس کا موقف ہے ثما بن زید کا <تصفيق> یعنی کہ اس کا ایمان لانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کوئی توحید کی محبت نہیں تھی صرف جان بچانے کے لیے اس نے کیا پڑا ہے؟ کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھا, <تصفيق> پڑھا ہے کلمہ پڑا ہے ان کان کان سوائے اس کے نہیں وہ تو پناہ لینے والا تھا یعنی کہ ایک کلمہ پڑھ کے قتل سے پنا لینے والا تھا جان بچانے والا تھا وہ اپنی کالا آپ نے پھر کہا اقتلّہ <نَاللّٰ> کیا تو نے اسے لا الہ اللہ کہنے کے بعد قتل کیا ہے اور مسلم شریف میں حدیث آتی ہے ایک اور صحابی سے اور اس میں ہے کئی فتص نعب الہ اللہ ادا جا اتم القیامہ اس کلمے کا کیا کرو گے جب وہ آدمی کلمہ لے کر حاضر ہوگا پیش ہوگا اس کلمے کا کیا کرو گے کیا جواب دوگے کالا اسامہ کہتے ہیں فما علیہ نبی علیہ السلاۃ والسلام اپنی بات میرے سامنے دہراتے رہے کیا بات ہاں یہ کیا, کرو؟ کیا، تو نے لا پڑھنے کے بعد اس کو قتل کر دیا تھا حتہ تمنئی تو یعنی کہ آپ ان الفاظ کو بار بار کہتے رہے کہتے ہیں سامن زید حتہ تمل نہیں تو یہاں تک کہ میں نے یہ آرزو کی کہ ان لم اکل اسلم تو قبل دال کہ میں اس دن سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا اس کا کیا مطلب ہے جی ہم <سؤال> سب جانتے ہیں صحیح عدیث ہے مسلم شریف میں آتی ہے کہ الاسلام یجب و ما قبلہ الاسلام و دم و قبلہ کہ مسلمان ہو جانے سے وہ گناہ جو مسلمان ہونے سے پہلے کیے ہوتے ہیں وہ سارے کیا ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں تو اسامہ بن زید جب بار بار سنتے رہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے کی دن کیا کرو گے جب کہ وہ لاج للہ لے کر آئے گا یا اللہ کے سلوک کہتے رہے تھے کیا تو لا اللہ کہنے کے بعد اس آدمی کو قتل کر دیا ان کو نے لا اللہ پڑھ لیا تھا اس کے بعد تو نے اس کو قتل کیا ہے بن زید کہتے ہیں میں نے تمنا کی آردو کی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا یہ کام ہو جانے کے بعد مسلمان ہوتا تاکہ مسلمان ہونے سے میرے میرا یہ گناہ یہ گناہ کیا ہو جاتا ختم ہو جاتا تو اس حدیث کا پتہ کہ کافر کو قتل کرنا حرام ہے جب کہ مسلمان ہو جائے یعنی کہ ایک کافر ابھی آپ سے لڑ رہا تھا اور آپ تلواریں چلا رہا تھا بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اس نے پندرہ مسلمان شہید کر ڈالے اور جب ہم نے اس کو پکڑا تو اس نے لا اللہ پڑھ دیا اب کیا اس کو قتل کریں گے نہیں اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اب مسلمان ہو گیا اس کا خون بھی محفوظ اس کی جان بھی محفوظ ہے اس کے بعد باب نمبر چودہ باب اللہ حملہ کرنے کی ممانعت اغارہ کا منع کیا ہوگا حملہ کرنا حملہ کرنے کی ممانت ادا سمی الدان جب اذان سنے یعنی کہ جب کسی گاؤں سے اذان کی آواز آ جائے تو اب ان پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ مطلب مسلمان ہے پتا چل گیا مسلمان ہے کیونکہ اذان کی آباد آئی ہے حدیث نمبر آٹھ سو بانوے ایٹ نائن ٹو میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کرنے والے امام کا نام کیا امام مسلم ان بن مالک رضی اللہ قال انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ الفجر آپ حملہ کیا کرتے تھے جب فجر طلوع ہو جاتی جب فجر طلوع ہوتی پھر آپ دشمن پہ حملہ کرتے تھے صبح صبح وکان کان اسمی اور آپ اذان کی جانب کان لگاتے کیا مطلب عذان کیا اذان کے کی بعد اس گاؤں سے اس قبیلے سے آتی ہے کہ نہیں آتی بڑی توجہ آپ ادھر کرتے اپنی فوری یعنی اچھی طرح فعین سام اذان اگر آپ کوئی اذان سنتے امسکا تو آپ رک جاتے کسی سے حملہ کرنے سے جب اذان کی بات آتی کسی گاؤں سے کسی قبیلے سے کسی برادری سے تو آپ رک جاتے یعنی کہ حملہ نہ کرتے و الاغارہ ورنہ کیا کرتے ورنہ حملہ کر دیتے تو اس سے کیا پتا چلا کہ اذان یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جن سے پتا چلتا ہے مسلمانوں اور کافروں میں فرق کا جہاں مسلمان رہتے ہوں گے وہاں اذان کی آواز آئے گی جہاں مسلمان نہیں رہتے وہاں سے اذان کی آواز نہیں آئے گی اچھا یہ جی فسامی آلہ تو آپ نے ایک آدمی کو سنا یعنی کہ پہلے یہ اصول بیان کیا نسمِ مالک نے نبی علیہ السّلاۃسلام کا کہ آپ کب حملہ کرتے تھے اذان دھیان سے سنتے تھے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد کہتے ہیں پسامیہ راج الن آپ نے ایک آدمی کو سنا یقول وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر فقٰۃ رسول اللہ صلی اللہ فقر علی الفطرہ تو فرمایا نبی علی السّلاۃ والسلام نے کہ فطرت پہ ہو یعنی کہ تم فطرت پہ ہو فطرت سے مراد کیا اسلام پہ ہو توحید پہ ہو غلط دین کے اوپر نہیں ہو سمقالہ پھر کہا کس نے کہا اس آدمی نے جس کی آواز اللہ کے رسول کو آ رہی تھی اللہ کے رسول کو آواز آ رہی تھی پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز آئی تو آپ نے کہا کہ تم فطرت کے اوپر ہو پھر اس آدمی نے کیا کہا اس کی تو جان جاری ہے زہر ہے اشد اللہ الحد اللہ اشد اللہ الہد اللہ میں ایل گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جب یہ الفاظ سنے نبی علی سات اسلام نے تو فرمایا من النار تم جہنم کی آگ سے نکل گیا ہو کیا مطلب نجات پا گئے ہو یعنی کہ کلمہ پڑھ کے اور اس بات کا اقرار کر کے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحک نہیں تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے محفوظ کر لیا ہے فناضا تو انہوں نے دیکھا کنہوں نے صحابہ کرام نے چیک کیا یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ بشارتیں دی ہیں فنازہ انہوں نے دیکھا فراعی میں ازن تو اچانک وہ بکریوں کا چرواہا تھا خلاف توقع یعنی کہ اچانک مراد کیا یہ کہ خلاف توقع یعنی کہ یہ توقع نہیں تھی کہ یہاں بھی کوئی بکریوں کا چرواہا ہی اذان دے رہا ہوگا تو وہ پتا چلا یہ بکریوں کا چرواہا ہے تو اس عدیز سے کیا پتہ چلا ایک تو پتہ چلا کہ جو آدمی تنہا نماز پڑھے وہ بھی اذان دے سکتا ہے بلکہ دینی چاہیے خصوصا جب کہ آپ شہروں کے باہر کہیں رہتے ہوں کسی گاؤں وغیرہ میں کسی جنگل میں صحرا میں آپ رہتے ہوں اور آپ اکیلے ہو پڑھنے والے تو بہتر کیا ہوگا کہ آپ کیا کہیں ازان کہیں اس کے بعد نماز پڑھیں اور دوسرے نمبر پہ پتا چلا کہ ازان دلیل ہے کسی کے مسلمان ہونے کی اور نہ ہونے, ہونے, ہونے کی اور یہ بھی پتا چلا کہ اگر ازان کی آواز آئے تو پھر لوگوں پہ حملہ نہیں کرنا جن کی طرف سے اذان کی آواز آئی ہے اس کے بعد یہ باب نمبر پندرہ کیا باب ہے باب لایوستان بشرق کسی مشرک سے مدد نہیں لی جائے گی جہاد میں لڑائی میں قتال میں کسی مشرک سے مدد نہیں لی جائے گی حدیث نمبر آٹھ سو ترانوے ایٹ نائن تھری میم اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون امام مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت روایت ہے المومنین عائشہ سے جو نبی علیہ السّلہ کی کیا ہیں زوجہ ہیں الہ قالت کے بے شک انہوں نے کہا خاراجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبال بدرین کہ نکلے نبی علی الساط و سلام کس جانب بدر کی جانب یعنی کہ اس علاقے کی جانب جہاں پہ پہلا باقاعدہ غزوہ ہوا تھا کن کے درمیان مسلمانوں کے درمیان اور آفر کافروں, آفر. کافروں کے درمیان تو نکلے نبی علی سات اسلام قبل ابدن بدر کی جانب فلم با کانا بر رات الوبرتی ادر تو جب آپ تھے وبرا کے ہررا میں کون سے حرا میں تھے آپ وبرا نامی ہر میں تھے اچھا ہررا کس کو کہتے ہیں کہ جو ہی بتا چکا ہوں پتھریلی زمین کو کہتے ہیں جو سیا رنگ کی ہوتی ہے اور اس کے پتھر نوکدار ہوتے ہیں جن پہ چلنا ممکن نہیں ہوتا اس کو کیا کہتے ہیں ہررا اچھا ہی تو جب آپ نکلے ہیں اللہ کے سر بدر کی جانب تو جب آپ کہاں تھے وبرہ کے ہررا میں تھے تو ادرک کا ہو تو ایک آدمی آپ تک پہنچ گیا ایک آدمی نے آپ کو پا لیا قد منہ اتن ولیدن اس کے بارے میں تذکرہ ہوتا تھا اس کی بہادری کا اور اس کی دلیری کا جرہ اور لج تقریبا تقریباً ایک جیسے لفظ ہیں اور دونوں کا معنی تقریباً ایک جیسا ہے تو قدکان ایوز کرم جرتن و نئی اس آدمی کے بارے میں تذکرہ ہوتا تھا اس کی بہادری کا وہ لئی اور اس کی دلیری کا فاریہ صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نر او ہو تو خوش ہوئے نبی علی کے صحابہ کے نام جب انہوں نے اس آدمی کو دیکھا کیوں خوش ہوئے اس عدیز کا تعلق کس واقعے سے ہے جب آپ بدل میں لڑنے کے لیے جا رہے تھے کدھر جا رہے تھے بدر میں لڑنے کے, لیے لڑنے کے لیے جا رہے تھے تو اس موقع پہ ظاہر ہے کہ مسلمان بہت کم تھے اور یہ آدمی ایسا تھا جس کی بہادری کے چرچے تھے جو کتال میں لڑائی میں بڑا ماہر تھا تو مسلمان اس لیے خوش ہوئے کہ ایک تو معاملہ جو ہے ایسا ہو گیا ہے کہ مدد آ گئی ہے اور مدد بھی اس آدمی کی طرف سے آئی ہے جو بہادر ہے جس کی بہادری کا بہت چرچا ہے تو اب ہوا کیا فلمہ ادرکا ہو جب اس نے آپ علیہ السّلاۃسلام کو پا لیا اس آدمی نے جن کے پہلے آیا ہے اور اب باقاعدہ اللہ کے رسول تک پہنچ گیا ہے قاض علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے کہا نبی علی السلاۃ اسلام سے جی تو وہ اسی بہ ماک میں آیا ہوں تاکہ میں آپ کی پیروی کروں اور آپ کے ساتھ پالوں کیا پالوں مال غنیمت یعنی کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے میں بھی چلوں آپ کی قیادت میں میں بھی لڑوں اور جو مال غنیمت ملے گا باقی لوگوں کو وہ مجھے بھی ملے گا مجھے بھی مال حاصل ہوگا تو میں اس لیے میں آیا ہوں خل رسول اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے کہا تمنو باللہ ورسولی کیا تم اللہ اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہو اللہ کو مانتے ہو اللہ کے رسول کو مانتے ہو قال اللہ اس آدمی نے کہا نہیں, نہیں. قال تو آپ نے کہا فرج تو تم واپس چلے جاؤ فلن استعین ابھی مشرک میں کسی مشرک سے ہرگز مدد نہیں لوں گا کسی بھی مشرک سے میں مدد نہیں لوں گا بالکل نہیں لوں گا قالت جناب ایسا کہتی ہیں سما پھر وہ آدمی کیا ہوا چلا گیا حتٰ کنہ بجرا یہاں تک کہ جب ہم کہاں پہنچ گئے شجرا مقام شجرا میں یہ کدھر ہے مقاض الحلیفہ مقاض الحلیفہ میں ادرت ہوا کرتا تھا نا اس کی مناسبت سے اس یعنی کو شجرا بھی کہتے تھے تو کہتی ہیں کہ جب ہم مقام شجرہ پہ تھے تو ادرکہ الرجل اس آدمی نے آپ کو پا لیا فقال له کما قال اول قالمراتین تو آپ نے اس سے کہا جیسے پہلی بار آپ نے کہا تھا کیا کہا تھا آپ نے کہ میں کسی مشق سے مدد نہیں لوں گا فق عنبی کما قاللہ مرۃن تو نبی علیہ السلاۃُسلام نے اس سے وہی کہا جو آپ نے پہلی مرتبہ کہا تھا قال آپ نے کہا فرض واپس چلے جاؤ فلن استعین نبی میں کسی مشق سے بالکل مدد نہیں لوں گا ہرگز مدد نہیں لوں گا قال راوی کہتے ہیں سم مہاراجا پھر وہ آدمی واپس چلا گیا نہیں بلکہ اب کیا ہوا ہے سم مہاراجا پھر وہ آدمی کیا ہوا واپس آیا فدر کہو تو اس نے آپ کو کہاں پا لیا کس مقام پہ مقام بیدا پہ آپ کو پا لیا فقء الہ کما قال اولم الطن تو اس نے آپ سے ایسے کہا جیسا کہ پہلی آپ نے اس سے کہا جیسا کہ پہلی بار کہا تھا کیا کہا تو باللہ اللہ یعنی کہ اس آدمی نے اپنی پیشکش دوبارہ دہرائی دو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں اور مال گنیمت میں سے حصہ لوں گا جیسے آپ لوگ لیں گے تو آپ نے بھی اس سے ویسے ہی کہا جیسے پہلی بار کہا تھا تو باللہ ورسولی کیا تم اللہ پہ اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہو علام اس بار اس آدمی نے کہا ہاں فقال ال رسول اللہ عمن طلق تو نبی علیہ صد وسلام نے اس سے کہا چلو تو آپ کو اعتراض یہیں تھا کہ وہ کیا ہے مشرق ہے تو مشرق سے آپ نے کہا میں بالکل مدد نہیں لوں گا وہ آدمی دو دفعہ آیا آپ نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی اس لیے کہ وہ حالتِ کفر میں تھا حالت شرک میں تھا آخری بار جب آیا تو آپ نے کہا اللہ علیہ کسر پہ ایمان لاتے اس نے کہا ہاں یہ کہتے ہی وہ کیا ہو گیا مسلمان ہو گیا تو اللہ کے رسول علیہ وسلم ثقافت تعلیم تم چلو یعنی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ آؤ آپ تو اس کباب کیا تھا کہ کسی بھی مشرق سے مدد نہیں لی جائے گی تو علمائے کے نام کہتے ہیں اس موضوع پہ کہ اس موضوع پہ جو احادیث آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے ان کا مفہوم یہ ہے کہ کسی مشرق سے مدد لینی ہے یا نہیں لینی لڑائی کے سلسلے میں تو یہ فیصلہ کون کرے گا یہ امام کرے گا جو حکمران ہے وہ کرے گا جو خلیف وقت ہے وہ کرے گا وہ دیکھے گا کہ اسلام کا مسلمانوں کا فائدہ کس میں ہے اگر فائدہ ہو مشرقین سے مدل لینے میں اور ضرورت بھی ہو فائدہ بھی ہو اور ضرورت بھی ہو اور ان کی طرف سے کسی فساد جو فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر مدل لی جا سکتی ہے اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ مدد لیں گے تو اس کا کوئی نقصان ہے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے فائدے کی بجائے مسلمانوں کا نقصان ہوگا تو پھر ان سے مدد نہیں, نہیں, لی. نہیں لینی چاہیے بہرحال یہ فیصلہ کون کرے گا خلیفہ وقت جہاں تک تعلق اللہ کے رسول وسلم کا تو آپ نے اس جنگ کے موقع میں کسی مشق سے مدد نہیں, نہیں لی, نہیں لی. اور یہ بڑی بات ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کے نام کم ہوا کرتے تھے اگر ایک ایسا آدمی مل جائے جس کی شورت کے جس کی شورت ہو کہ اچھا لڑتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں اسے مدد لے لوں لیکن نبی علی السلام اپنے موقف پر ڈٹے رہے آپ نے کہا میں کسی بھی مشرق کی مدد نہیں لوں گا اس کے بعد کیا جی باب نمبر سولہ کیا باب ہے باب اخراج و غیر المسلمین الجزیرہ غیر مسلم کو جزیرہ سے نکالنا کہاں سے نکالنا جزیرہ, جزیرہ عرب سے کہ جزیرہ عرب سے غیر مسلموں کا اخراج ان کو نکال دینا اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر کیا 894 میم اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون امام بن خطاب انعمر بالخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول روایت ہے جناب عمر بن خطاب سے کہ بے شک انہوں نے نبی علیہ السّلاۃ والسلام سے سنا کیا فرما لے تھے لخنی جنود اول نثارہ جزیرت العرب حتٰ مسلم کہ میں لازمی طور پہ نکال دوں گا یہودیوں کو عیسائیوں کو کہاں سے جزیرۂ عرب سے یہاں تک کہ میں نہیں چھوڑوں گا مگر ایک مسلمان کو اس کا کیا مطلب ہے یعنی کہ جزیرہ عرب سے جزیرہ عرب میں کسی یہودی سائی کو نہیں رہنے دوں گا سب کو نکال دوں گا حتیٰ کہ یہاں پہ صرف مسلمان رہ جائیں گے انہی کو چھوڑوں گا ان کو رہنے دوں گا باقی سب کو کیا کروں گا نکال دوں گا تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ جزیرہ عرب میں یہودیوں اور کو نہ رہنے دیا جائے اس کے باوجود اگر کبھی حکمران یہ سمجھے کہ اسے ضرورت ہے کسی یہودی سے مدد لینے کی کسی عیسائی سے مدد لینے کی مشورہ کرنے کی میٹنگ کرنے کی یا کوئی کام ایسا ہے مسلمان ملک میں جو کوئی یہودی جانتا ہے عیسائی جانتا ہے تو اس لیے ان کو ان کو بلا لیا جاتا ہے اور وہ جزیر عرب میں داخل ہوتے ہیں اس کام کے لیے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مستقل طور پہ یہ جزیر عرب میں نہ رہیں اس کے بعد کیا باب نمبر سترہ کیا باب باب و قتل جاسوس یہ کس بارے میں جاسوس کو قتل کرنے قتل دیا دیا. کے بارے میں کہ جاسوس کو قتل کر دینا چاہیے اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر آٹھ سو پچانوے ایٹ نائن فائیو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا <سلام> بخاری امام, امام بخاری کے امام مسلم کا ان سلم بن الاقوای روایت اجناب سلما بن اقوا سے سلمہ بن اکوا اکوا اصلم ہے یہ قال وہ کہتے ہیں عطن نبی وسلم عین المشرقین کہ نبی علیۃۃسلام کے پاس ایک جسوس آیا کن میں سے مشرقین میں سے وہ فی سفارین آپ ایک سفر میں تھے اور دیگر وایا سے پتہ چلتا ہے کہ آپ غزوہ حنین کے لیے گیا گئے ہوئے تھے کس کے لیے گئے ہوئے تھے غزوہ ہنین, ہنین, ہنین کے لیے گئے ہوئے تھے اور راستے میں کسی جگہ پہ آپ اترے پراؤ ڈالا یہ اس کی بات ہو رہی ہے تو نبی اسلام کے پاس آیا آئین الق جاسوس مشرقین میں سے وہ وفی سفر جب کہ آپ کہاں تھے سفر, سفر, سفر, سفر میں تھے فجر سے آئندہ ہی وہ آدمی آپ کے ساتھیوں کے پاس بیٹھ گیا یا تحدس گفتگو کرنے لگا سمن فتح پھر وہ واپس چلا گیا واپس مڑ گیا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی علیہ السّلہ اسلام نے اطلبو اس کو کیا کرو طلب کرو اس کو طلب کرو اس کو تلاش کرو وختلو ہو اور اس کو کیا کرو قتل کر دو اس کو قتل کر دو تو اب سلما بن اقوا کہتے ہیں ف قتل تو ہو میں نے اس آدمی کو کیا کیا قتل کر دیا, دیا فلف لہو تو نبی علی ساط اسلام نے انہیں اس کی سلب دی نبی علیہ سلاۃ اسلام نے کیا دی کس کو دی سلما ابن اقوا کو سلما اقوا کو آپ نے اس آدمی کی سلب دی وہ آدمی کون سا آدمی جو قتل ہوا ہے سلب کس کو کہتے ہیں جب کو آدمی قتل ہو جائے کافروں میں سے اور قتل کرنے والے مسلمان ہوں تو اب اس کے پاس سامان ہوگا کافر کے پاس تلوار ہوگی اس کی اس قسم کی چیزیں اس نے پہنی ہوں گی تو ان کو کیا کہا ہے سلب تو مال غریمت کے علاوہ نبی علی سلاۃ اسلام نے سلماءوا کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں اس قتل ہونے والے انسان کا چھوڑا ہوا سارا مال دے دیا تو اب اس میں ہمارے لیے دلیل کیا تھی کہ جسوس کو قتل کرنا جیز ہے جیز نہیں ہے جیت ہے جسوس کو قتل کرنا کیا ہے جید ہے یہاں پہ دیکھیں جسوس آیا آپ کے ساتھیوں کے پاس بیٹھا پھر چلا گیا تو آپ کو بتایا گیا تو آپ نے کہا اس کو تلاش کر اس کو قتل کر دو تو قتل کر دیا گیا اس کے بعد کیا وفلم مسلم شریف کے الفاظ ہیں اسی دیس اس کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کون سلم اخوا غزوں صلی اللہ علیہ وسلم حوازن ہم نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ حوازن کی لڑائی کی لڑائی لڑی فبعی نت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے کیا کر رہے تھے دوپہر کا کھانا, کھانا کھا رہے تھے کس کے ساتھ اللہ کے رسول علی السط و السلام کے ساتھ ان کے آپ کی ساتھ مل کر اِذ علی جمال احمر. تب ایک آدمی آیا کسی پہ سوار ہو کر جمل اونٹ پہ لیکن اونٹ کس رنگ کا احمر سرخ رنگ کے اونٹ پہ ایک آدمی سوار ہو کے آیا خا اس آدمی نے اس کو بٹھا دیا سمن سم تزا تلقم حقبی فقید طبی ہل پھر اس نے کیا کیا چمڑے کی رسی نکالی اپنے پٹکے میں سے کیا نکالی چمڑے کی رسی, رسی. رسی. تو اس کے ساتھ اونٹ کو باندھ دیا یعنی کہ آدمی آیا ہے کہ رنگ کے اونٹ پہ سرخ رنگ کے اونٹ پہ اس اونٹ کو اس نے کیا کیا بٹھایا پھر اس نے کیا کیا چمڑے کی رسی نکالی اپنے پٹکے میں سے فقید طبیل جمل تو اس کے ساتھ اونٹ کو کیا کیا باندھ دیا سمت قدم یتغدہ مال پھر آگے بڑھا اور لوگوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھانے لگا لوگ کھانا کھا رہے تھے صاحب کے نام ان کے ساتھ آ کے بیٹھ کے کھانا کھانے لگا وہ جلا اور کیا کرنے لگا دیکھنے لگا کیونکہ اصلی تھا تو جسوس دیکھنے لگا کیا ہو رہا ہے کتنے ہیں اون کتنے ہیں یہ سب کچھ دیکھنے لگا وفینا وافت اور ہم میں کیا تھا کمزوری تھی ہم میں کیا تھی کمزوری کمزوری تھی ورقتن الفضا ہری اور سواریوں میں دبلا پن بھی تھا ہمارے اونٹوں میں کیا تھا دبلا پن لمبا سفر کر کے اتنے بوجھ اٹھا کے وہ کیا ہو چکے تھے دبلے ہو چکے تھے وباد اللہ اور ہم میں سے کچھ کیا تھے پیدل تھے اب یہ سارے کمزوری کے پہلو ہیں یعنی کہ ہمارے اونٹ جو ہیں اون میں دبلا پن آ چکا ہے اور کئی ہمارے دیگر لوگ ایسے ہیں جن میں کمزوری ہے اور بعض ہم میں کیا پیدلوں کے پسواری ہی نہیں ہے اد خرد ڈو تب وہ آدمی کیا ہوا وہ نکلا اس حال میں کہ دوڑنے لگا کیا کرنے لگا دوڑنے لگا دوڑنے لگا دوڑ لگا دی اس نے فاتا جملہ اپنے اونٹ کے پاس آیا فتر کا قیدہ اس کی رسی کھولی سما نا پھر اس کو بٹھایا اون کھڑا تھا نا اس کو کیا کیا بٹھایا وقع آ خود اس کے اوپر بیٹھ گیا بیٹھ گیا سوار ہو گیا بیٹھ گیا فسار بیٹھنے کے بعد اب اس نے اونٹ کو کیا کیا اٹھایا کھڑا کیا فشتدی جمل تو اونٹ اس کو لے کے دوڑنے لگا فتب رَجُلٌ تو یہ حدیث کون بیان کر رہے ہیں سلمہ بن اقوا بن بنقوا بن کہتے ہیں تو ایک آدمی نے اس کا پیچھا کیا علا ناقطن ورقا ایک اونٹنی پہ اونٹنی کس رنگ کی تھی خاکی رنگ کی کس رنگ کی خاکی رنگ کی, خاکی رنگ کی مٹی کے رنگ کی تھی خال سلم سلمہ کہتے ہیں وہ خلج تو میں نکلا اس عالم کہ میں بھی دوڑنے لگا فکن تو تو میں پہنچ گیا اونٹنی کے پچھلے حصے کے پاس کون سی اونٹنی کی نہیں, نہیں اس کا تو اونٹ تھا اس کا کیا تھا لیکن اونٹ. اونٹ تھا. جس جس آدمی نے سلمہ بن اکبا سے پہلے پیچھا کیا نا وہ کس کے اوپر سوار تھا اونٹنی کے اوپر اور اس کے بعد پھر کہ سلمہ بن اقواب تیسرے نمبر پہ کہتے میں پہنچ گیا اونٹنی کے پچھلے حصے کے پاس اونٹنی کس کی وہ جو سا دوسرے ساتھی تھے پکڑنے والے سلما کہتے ہیں پھر میں آگے نکل گیا پہلے میں اس صحابی کی اونٹنی کے پچھلے حصے کے پاس تھا پھر میں نے کیا کیا آگے نکل گیا ہتہ کن تو انداورکل جمل یہاں تک کہ میں اونٹ کے پچھلے حصے کے پاس پہنچ گیا سمت قدم تو پھر میں آگے بڑھا ہتھا خستمل یہاں تک کہ میں نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی کیا پکڑ لی اونٹ کی نکیل فلخت تو میں نے اس کو بٹھایا کس کو اونٹ کو فلما وضا رک بتاؤ فل جب اس نے اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا تو اخترت تو صحیح فی میں نے اپنی تلوار نکالی فضرب تو اثر تو میں نے آدمی کے سر پہ تلوار دے ماری فلا تو اس آدمی کے سر جو ہے وہ گر پڑا جسم سے لگو کے گر پڑا مجی تو بل جمل یا پھر میں اونٹ کو لے کر آیا اس حال میں کہ میں نے اس کو آگے سے پکڑا ہوا تھا میں اس کا قائد بنا ہوا تھا میں اس کی قیادت کر رہا تھا میں اس کو آگے سے چلا رہا تھا ایک ہوتا ہے ساق سو کو ان کو اونٹ کو پیچھے سے چلانا ایکدود اونٹوں کو آگے سے ہاں جی سمجی تو بالجمل یقود ہوں پھر میں اونٹ لے کر آیا کو میں اس کو آگے سے میں اس کو یعنی کہ رسی کے ذریعے کر رہا تھا علیہ ہی اس لونٹ کے اوپر اس کی اس آدمی کی سواری بھی تھی اس کا کجاوا بھی تھا وہ اس کا اسرہ بھی تھا فاستقبلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا استقبال کیا کس نے رسول اللہ علیہ وسلم نے واسماؤ اور اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ ان یعنی کے میرا اللہ کے رسول نے اور آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا استقبال کیا قالا تو آپ نے کہا من قطر رج اس آدمی کو کس نے قتل کیا ہے قالو تو انہوں نے ابن الاقوا کس نے قتل کیا ہے سلما بن اقوا نے ان کی یعنی میرا نام لیا قال آپ نے کہا لہو سلبہ اجما تو سلما بن اقوا کے لیے اس کا چھینا وہ مال ہے اجما و سارے کا سارا اس آدمی سے چھینا وہ مال سارے کا سارا کس کو ملے گا سلما بن اقوا کو ملے گا تو یہ ایک ہی حدیث ہے اس کا شروع والا حصہ جو تھا وہ بخاری میں بھی آیا ہے مسلم میں بھی اور بعد والا حصہ جو ہے وہ صرف مسلم شریف میں آیا ہے ایک تو اس سے پتہ چلا کہ واقعہ کس لڑائی کا ہے غزوہ حنین کا اور یہ صحابی کون ہے سلما بن اقوا اور یہ مشہور تھے تیز رفتاری میں دوڑنے کے لحاظ سے اونٹ چلانے کے لحاظ سے سلما بن اقوا بہت مشہور تھے اور اس سے پتا چلا کہ کیسے کافر لوگ مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیے آدمی سرخ ونٹ پہ آیا ہے اونٹ بٹھا دیا ہے اور مسلمانوں کے پاس آ کے کھانا کھانا شروع کر دیا ہے اور پھر دیکھ رہا ہے اور دیکھ رہا مسلمانوں کی کمزوری کے پہلو کیا کیا ہیں تو اس کو پتہ چل گیا کہ کئی مسلمان کمزور ہیں اور ان کے اونٹ بھی کمزوری ہے اور کئی جو ہیں پیدل ہیں تو اس لیے اس آدمی نے کیا کیا یہ چیزیں دیکھنے کے بعد وہ دور پڑا ان کے چار تھا یہ معلومات جا کے دوں تو آپ نے اونٹ پہ آیا اور بھاگ کھڑا ہوا تو ایک آدمی نے پیچھا کیا سرما ملاقوا نے بھی کیا اور سرما منقوا چونکہ تیز رفتاری میں بہت آگے تھے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں سے آگے نکل گئے یہ تو یہاں پہ بھی وہ آگے نکل گئے اور انہوں نے اس اونٹ کی نکیل کو پکڑ لیا اور اس کے اوپر سوار آدمی کو قتل کر دیا اور پھر اونٹ اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئے اور اللہ کے رسول نے انعام کے طور پہ اونٹ پہ رکھا ہوا سامان سلما بن اقوا کو دے دیا اور اس کو کیا کہتے ہیں سلب کہتے ہیں اور دیکھیے کہ اللہ کے رسول علیہ وسلام نے کیسے سلما بن اقوا کا استقبال کیا اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام نے بھی تو یہ ہے شان اس آدمی کی جو اللہ کی راہ میں لڑے اور دوسری جانب انجام اس آدمی کا جو جاسوسی کرے تو پتہ چلا جاسوس کو کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا اگر اگرچہ پانچ منٹ باقی ہیں لیکن اس کے بعد عدیث کافی لمبی ہے اس لیے یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا بعد کی جو احادیث ہیں ان میں بھی کافی زیادہ معلومات ہیں اسی موضوع پہ تو آج کے درس کا خلاصہ کیا ہے ایک تو یہ کہ جنت کیا ہے تلواروں کے سائے تلے ہے یہ کہ جنت لینا اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں دوسرے نمبر پہ یہ کہ شہادت سے ہر گناہ مٹ جاتا ہے سوائے قرض کے اس سے کے چلا کہ قرض کا معاملہ کتنا سنگین ہے اس کے بعد یہ کہ جو اپنے مال کے دفاع میں فوت ہو جائے وہ کیا ہے شہید وہ شہید ہے اور اس کے بعد جو کتاب اس لیے کرے کہ اللہ کا کلمہ ہی بلند رہے تو یہ ہے یعنی کہ فی سب اللہ لڑنے والا یہ کیا ہے فی اللہ لڑنے, لڑنے, لڑنے, لڑنے والا اور اس کے بعد یہ کہ جو تعصب میں مارا جائے تو اس کی موت کیا ہے جاہلیت کی موت ہے یعنی کہ کسی قبیلے کا ایک قبیلے کا دفاع کرتے ہوئے ادھر بھی مسلمانوں کا قبیلہ ہے ادھر بھی مسلمانوں کا قبیلہ ہے اور وہ اپنے قبیلے کے اندھی میں کر رہا ہے یہ نہیں دیکھتا حق پہ کون ہے اور اسی طرح لڑتی لڑتی وہ قتل ہو جاتا ہے تو وہ جاہریت کی موت جو ہے وہ مرے گا اس کے بعد شہداء کا بیان ہوا کہ شہداء کون کون ہیں اور بتایا گیا ہے کہ جو مار کے میں کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو یہ وہ شہید ہے جو دنیا کے لحاظ سے بھی شہید ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی شہید ہے اور باقی جو تعاون کی ماری مرنے والا پیڑ کی باری میں مرنے والا یا غرق ہونے والا یا کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے والے یہ جو ہیں وہ شہداء ہیں جو دنیا کے لحاظ سے نہیں ہیں لیکن آخرت کے لحاظ سے ہیں اور اس کے بعد یہ تھا کہ جو ریا کے لیے لڑے یا ریاکالی کے طور پہ علم دے قرآن سکھائے یا ریا کے طور پہ مال خرچ کرے اللہ کی راہ میں تو وہ ایسا آدمی شدید خطرے میں ہے اس کے بعد یہ کہ کافر کو قتل کرنا حرام ہے جبکہ مسلمان ہو جائے چاہے اس کو مسلمان ہوئے ایک منٹ ہوا ہو چاہے وہ مسلمانوں کا پہلے بہت سارا نقصان کر چکا ہو اس کے بعد یہ ہے کہ جب اذان کی آواز آئے کسی گاؤں سے کسی محلے سے کسی شہر سے تو پھر اس پہ حملہ کرنا کیا ہو جاتا ہے ممنوع ہو جاتا ہے حرام ہو جاتا ہے کیونکہ مسلمان ہیں اور اسلام جو ہے اذان جو ہے یہ علامت ہے لوگوں کے مسلمان ہونے کی اس کے بعد آپ کا یہ فرمان کہ میں کسی مشرق سے مدد نہیں لیتا اس میں بھی مسلمانوں کے لیے عبرت ہے کہ مشرقین کی مدد لینے سے گریز کرنا چاہیے ہر ممکن حد تک لیکن اگر کبھی مجبوری بن جائے اور مسلط ہو اور نقصان نہ ہو فتنہ و فساد کا خطرہ نہ ہو تو پھر مسلمان مدد لے سکتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جزیرہ عرب سے غیر مسلموں کو نکال دو اور جناب عمر فروق نے اپنے زمانے میں ان کو نکال دیا تھا انہوں نے اپنے زمانے میں نکال دیا تھا اور اس کے بعد جاسوس کو قتل کرنے کا حکم ہے تو یہ وہ حکام ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی یہ حدیث صحیح معنوں میں سمنے کی توحفی کی نایت فرمائے انشاءاللہ شاء درس میں کل ملاقات ہوگی و دعوانا اللہ رب العالمین